الحمد لله وكفاه صلاة والسلام ولا سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستبون عند الله والله لا يعدلنا القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما زوق شغفنا البعواذ بلند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي ورحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله بات قادر مطلق جل فکیر و حقیر دل دماغ زبانوں نگاہ ذہن خطاط محفوظ معامو فرما صدقہ محبوب کریم شفیم ہم یہ بےکس دوستو بھائی محمد سرگر سریف تھی دی دعوت دیتے سچیا سچیاں باتاں سنا حاضر خدمت ہویا اللہ بارگاہ منظر کری بار ہے اللہ تعالیٰ ساتیاں کوشش میں فرماے جیسے دوست دو شریف لے کے آئے اللہ حاضر ہونا بارگاہ قولی میں جو بیان کرنے صحیح صحیح بیان دی توفیق نصیح فرما گئے اچھے جبان ذرا کنڈا دی جوان دی جوان دی کنڈا لا کے بیٹھی ہونے ذرا کن چڑ کے دیکھ کے بیٹھے گی جبانہ دنڈا لگ گیا تو پھر تو خیر نہیں ہے نا جگتے دوستو جنابوران سامنے جس موضوع سے کلام کر رہا چاہنا اس کا عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ادب کی اہمیت ان شاء اللہ توجہ تو ان انشاءاللہ اللہ فائدہ اگر اللہ العالمین نے چاہا تو ضرور ہوئے گا کیونکہ گل تر تاثیر پیدا کرنا اثر پیدا کرنا یہ محلہ تحقیق ہے کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ ربیم جلا مزدور کریم اصل رل کے دعا کروں گے میں رب سونا جی خلوص والے آئے سارے سینے کے اندر تو خلوص والی گلیں نہیں رہ گئی کہ عمل خدا واسطے صرف اور صرف ہوگی وہ گلیں نہیں رہ گئی بڑی کمیاں بڑی ہی کوتاں آ گئی آئے خیر خلوص والے خدا رسو اخلاص بھی نصیب اور اس اخلاص دی برکت دینار اثر بھی نصیب فرما اثر تو بعد فر عمل دی توفیق بھی نصیب فرمائے دوستو قرآن مجید فرخان کتابی انقلاب ہے ہر دکھ ہر درد کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا مشہور گل ہے مشہور گل جا ہے نا کڑا اگر اس برف پا در پھر ان خاص اپنی جی تحصیل ہوتی نا غصے آ کے نہ کر رہے ہیں غصے بچا آ کے ذاتی طور پہ جا پانی ٹھنڈا کرنا ہو اس کو وہ چھوڑ دھ رہی برف پا دے ہوگا ویسے ذاتی طور سے پانی ٹھنڈا کر رہا تو ستھرا ٹھنڈا کر رہا جی اگر اس کے اندر برف پا دوں بننا ٹپن کی کوشش کرو نا کیونکہ جو یہ ٹھنڈا کرنا ہے وہ نفع اور فائدے والا ہوئے گا جو برف کے نام ٹھنڈا ہوئے گا وہ سر سار نقصان دے سرا سر نقصان میں جی اگر کوئی بندہ بننا ٹپ کے دے اندر برف پا دے تو پھر اپنی تاثیر ختم کر دیا ہے اپنی تاثیر ختم کر دیا ہے جسم دا علاج روح دا خصوصا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر رکھا کدے مسلمانوں کے اتنے وقت ہے سی کہ بیمار لوگ اپنی سینے مسجد دیا دیواروں کے نار رکھتے ہوں جگتے سن تو اللہ تعالیٰ شخوا نہیں فرما دیں یہ سننے چاہیے تاغ بن جاتے سن داغ تھپے قرآن مال کے اپنے چہرے ملتے سن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر فر برقرار فرما دیں پھر ہوں بھی رونق والا وہ شخب والا نہیں ہوتا رونق والا ہوں ان قوم جس وقت قرآن کھڑ کر کے بننا ٹپ کے دوسرے پاسے گئی ہے نا قرآن دیکھو کھڑا ایک بے جان جیش ہے حقیر جیش ہے, دیکھو ہے،, دیکھو ہے، خیر خصوصاً ہوندے جہان دندر کٹیش ہے، مگر دیکھو، او بھی اپنی تاثیر رحمت لبنی ہو گیا قرآن مزید یاد رکھ لو ایک زہن, دل, دماغ محفوظ کر لو کہ گلی چل رہا ہے لباس پایا ہوا لاستا پایا جی ستارہ ڈاکیاں نے پیروں کے سفر کر رہا گلیاں گلیاں چل رہا ہے پھر رہا ہے پیروں کے اندر جتی نہیں ہےڈ بھی نہیں ہے, اس کی حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ اُستا نام جس وقت قیصر و کسرا سونے دے تختوں ہوتے بیٹھنے والے انہاں دے سامنے آوندا ہے ہر طرح کا برا شکوہ جتا جدوں انہاں دے سامنے آوندا ہے جنہ دے سجے کھبے فوجاں دی کھتارا لگی ہوئی یعنی جدوں ایسے لوگاں دے سامنے ایک گلیاں دے اندر ٹرن والے جنہ دے پیرا دے در بھی کوئی نہیں تے پھٹے پرانے لباس نے اور مزدوری کرن واسطے پاگل جا رہا ہے تے انہاں جدوں نام آندا ہے نام آ جس وقت تے نہیں موٹا جی جواب ہے نہیں دنیا دا اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے یہ اپنی زندگی نرانے مجید کا نمونہ اور نقشہ بنا لیا ہے قرآن مجید کا نمونہ اور نقشہ بنا لیا ہے اس کا روب اور دب تبدبا اللہ تعالی نے کافرا دل کے اندر بھی پیدا کر دیا ہے یہ کو نے زمانہ عمر کے نام یاد کرنا توجہ ہے دوستو میں ایک خاص گل سمجھا ہوں چھوٹی جی گل کرنا چاہتا تو انشاءاللہ شاء پہلی گل ہی انتہائی نفے والی ہوئے ذرا بولو سبحان زمانے زمانہ لوگ نے یہ زمانہ اور اے حالات بھی دیکھے کہ روم سفیر اور مدین شریف دی گلی کے اندر چل پھر رہے اور لوگوں کو پوچھنا یارو ترشاہ ہے اس کی کوٹھی کتنی ہے مستہ مکان اور محل کی تھی ملاقات کرنی ہے اس وقت لوگ مسکرا کے آن نہیں حضور دے علامہ دے محل نہیں ہاں جی انہاں نے انہاں نے اپنی عمارتہ نو آباد نہیں کیتا ہوں انہاں نے اپنے دل نو آباد کیتا ہوں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھی حسونیوں مجمع الزبائد حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانا آئے گا لوگ اپنی عمارتوں کو تعمیر کرنے سجاون کے مگر اپنے دلوں کو برباد کر دیں گے ان کی خوبصورت ہوں گی سیدھا ذیب ہوں گی نظر اٹھن گی نا تے ٹک جان گی ہٹانا لوگوں کے واسطے مشکل ہوے گا لوگ واہ واہ سے بلے بلے کرن گے کیا عمارت ہے مگر ان دے دل بھیاڑا وانگو ہون گے ان دے دل برباد ہوں گے تباہ ہون گے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, إنما دنیا لا فرمایا, دنیا اندر جہان سمارن نہیں آیا. ایک دل سمارن آیا. دا محل نہیں ہوں کہ ملاقات اندر باغ باغ چلا جا آپ مزدوری کر رہے اتھے دنیا دا بادشاہ ہے پر میرے رسول نے اپنی نگاہ دنال کیا کمال دی بندے تیار کیتے نہیں آرہا؟ کہ کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں جس وقت تو داخل ہوا ہے آپ سرکار نے اپنے بازو دا سرانہ بنایا ہے، دنیا دا بادشاہ دلان دے تراج اور حکومت کرنے والا لے لیا ہوا جس وقت ان کی نگاہ پی فورن تلوار نیام کلر خیال ہونا پس پیدا ہوا شیتانی آرام کر رہے تھے، کلم کلا ان کی حفاظت کرنے آتے بھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کیوں نہ ہو سر میں تنت جا کر دا جو تلوار اٹھائی ہے تلوار اٹھائیے, اٹھائیے جنہیں حفاظت ماحول والے ہوا تلوار انہیں باہر کدی ہے تلوار زمین کی اک خلی اک کیا کھلی ہے, ہے، سونے جو سجا دینی دے مگر ایک گان تے دس سونیا جو سزا دینی دیلی مگر ایک گان تص میں بڑے بڑے, بڑے بادشاہ دربار گیا وا اس حالت گیا وا کہ تلوار نیام تو باہر ہوں سن سجے کبے قطار ہوں سن مگر میرے دل دماغ دبدا پیدا نہیں ہویا میں, میں روببے دا. دا روب نو دب دب قبول نہیں کرتا پر سونے آن. میں تیری عجیب حالت ہے کہ تیرے جسم سے قمیز نہیں ہے چادر بنی ہوئی ہے. زمین تے لیٹ رہے ہیں زمین تے لیٹیا ہویا اور تیرے جسم دے لگ. لگیا ہویا ہوا تیرے سر کے والدہ ہے پر نہیں تیرا اتنا رو اتنا اور اتنی حیرت میں تلوار جس کو باہر کھیل تھر تھر کمرا شروع ہو گیا میرے عمر نے جدو یہ گل سنی وہ مسلمان سن نہیں سمجھے گا تو پھر یاد رکھ لوت سارا سمجھا دے گی آپ نے فرمایا یاد رکھ لے یہ عمر کی حیبت نہیں دین مستفا کی دی حیبت اور نبی اتبا اوراری کی سو گل کہ صرف اور صرف رحمت اور کوشش جس کا علاج لسلا نے خورانی مجید اندر نہیں رکھا ہاں اس نیت کے نام پڑھنا اور گھر رکھنا بھی کدی بھی آ جا ہے پاپ تیر روح سانگت اندر جیدو اڑی ہوئے گی پھر چھتی میں القرآن پڑھا گے تاکی آسانی نال جان نکل جائے تھی پھر قرآن کچھ بھی نہیں دے کیونکہ قرآن ممارن نہیں آیا یہ تھی زندہ کا نواز کس نو پڑھنا چاہتے ہیں یہ دنال چاہتے ہیں کس زین یہ دنال کس سوچ دنال پڑھنا چاہتے ہیں ایک گال دینج رکھو پو. ایک بات دینج رکھو نیچ لوگ اے بڑے لوگ نے اے نیچ لوگ نے اس کا مالو دولت یا برادری کے نال خبر اور علم نہیں. اے برادری وی لہٰذا اے بڑے لوگ نے یہ برادری چھوٹی ہے لہٰذا یہ چھوٹے لوگ نہیں جڑے جب ووگ ہوں انہیں موٹی علامت ہی ہوں وہ ہمیشہ شہر قدر کرنے والے جہچ لوگ ہوں دے نا نیچ لوگ انہ دی نگاہ کے اندر نیچ شہ قدر ہوں وی شہ قدر میرا لفظ جناوروں سمجھ آ رہا ہے انہوں کی نگاہ کے اندر نیچ شہ <تصفح> شا قدر نہیں ہوں اس گلجا ایک گل سنا کہ پھر میں قرآن مجید کے حوالے کر کے حضرت امام ابو امام ابو یوسف علیہ ایک مرتبہ انہوں نے جوتی ٹوٹ گئی جتی گیا فرمایا یار اس طرح کر کے میرے جی دے مہربانی فرما تیری بہت مہربانی ہوئے گی میں یہ ہے کہ پیسے نہیں ہے مہربانی کریں گے پیسے نہیں ہے اس طرح کر کے میں تم پورے دس مسئلے سمجھا دیا گا جہاں میں اپنے استاد محنت بڑی خوش سیکھے میں تین چٹ پڑھ کے دس مسئلے سمجھا گا دو تینا مہربانی اگر میرے کو سفر نہیں کیتا جائے گا میرا سفر کھوٹا لے جائے گا میں جو علم دین واسطے چلنا ہے میرے اسباق ضائع ہو جانوں گے زیادہ مہربانی فرما اس طرح کر چلو یار کیا یاد رکھے گا تینوں پورے بھی مسلے سمجھا گا دل تھوڑا جہ ٹوٹیا آپ نے فرمائی یار گھر تدر نہیں کر رہے چلو خیر میری بھی مجبوری ہے چلو ای کر میں کوٹھ جانا میں پورے سو مسئلے سمجھا گا تو بڑے آ دینا چوندے چوندے مسئلے سمجھا گا مہربانی کر میرے جوتی سی غصے سیسلے حصے کیا میری تو دور ہو جا ہٹ جا یہ موچی کی دکان ہے جوتی سلائی ضرور کرنا وا مگر پیسے لینا وا اتنے مسئلے نہیں چلتے آپ نے جوتی اٹھائی جوتی بھی ٹوٹی سی لالوں دل بھی ٹوٹ گیا واپسی جانا چاہوں بس کافی پڑھ لے ٹھیک ہے بس اجازت دے میں واپسی جانا چاہوں کو کاروبار کرنا چاہنا پھر تینوں پتا دل کی جو بات جانور ہے وہ روشن زمیر ہے حضرت امام سمجھ گیا آپ نے دے مسئلہ بن گیا آپ نے بیٹا کیا مسئلہ بنے حضور نے بسنا مہربانی جنابایا بڑا احسان فرمایا اس کا میں نہیں دے سکتا میری اولاد در اولاد اگر خدمت کرے کتیا کی خدمت کرے پھر بھی نہیں ہو سکتا بس مہربانی فرماؤ میرے مسلا کیا بن گیا کر دے گا ناراض نہ ہونا میرا دل اس نظر ٹایا ہے کہ جس علم دین کی قدر ایک پاس سو مسلا ہوس دو ٹانگے جوتی لگا کے دین والا نہ ہو اس علم پڑھ کے میرا دل نہیں مان میرا دل ٹوٹ گیا سو مسلا استاد جیٹ پھوٹ کے جنوب آردو پوٹ پوٹ آپ بڑا روز نے استاد جی سو مسلا ایک پاس اور ایک پاسے دو دو ٹانکے لگانے اور اتنی قدر بھی نہ ہو بہت افسوس کی گل قدر نہیں رہے گی حالے زمانہ دی نگاہ دی. اندر خوران دی نبی دی. فرمان دی علم دی اور علم والے دی قدر نہیں رہے گی آپ سرکار نے فرمایا بیٹا میں تیار منع نہیں کرتا میں تی روکا نہیں ہے میں تیرے رستے رکاوٹ نہیں بنتا بیٹا جو کر رہے ہیں گھر لے مگر نہ کو تھوڑا جہا سوا کرنا ہے, ہے, جی ہے, ہے, ہے, ہے اپنی جوتی سی دو جو جب ملے گا میرا جب واپسی آ کے دس دینا ہے ادرتی مامی ابو یوسف علیمان نے سوچا بھی جانا تو میں استاد کی بار گاہ چھوڑ کے چلو ٹھیک ہے آپ نے فرما دتا ہے چلو کل موڑی نہیں ہے آپ نے من کا اٹھایا ہمیں دل ٹوٹیا ہے سوچ رہا ہے فلاں کاروبار کرانگا فلاں کرا گا فلاں کراگا فلاں کراگا موچی دکان جی میں جو نے جس وقت منکا دے جوتی بھی اٹھا کے گلی آخیا میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دوبارہ میری دکان تھی اگر آ پیسے لے کے آسیا تو بغیر نہ آئی میں پہلی بار جب سنیا ہوا جباب سن لیا. خیر آپ نے یہ جناب نے ہے لہٰذا یہ ہے کہ منکا اپنے رکھو تو میں جا رہا ہوں آپ نے فرمایا آخری کم کر دے ہو. ہی منکا ہے نا فلانا بازار ہے ہاں یور بازار ہے فرمایا جاننا ہے ہاں جی وہ جاننا وا اس بازار دے اندر دی سونے تے چاندی دی فروخت ہوندی ہے اپ نے فرمایا جیسے بہت وڈی دکان ہے اسنوں بھی جانا ہاں حضور جاننا, جاننا جناب اور ان کافی اچھے تعلقات نے اپ نے فرمایا اے منکا اس سے کچھ لے کے جا اس نوں دکھا اپ نے فرمایا کہ اس نوں فروخت نہیں کرنا بس صرف صرف اس کی قیمت لگوانی ہے. قیمت لگوانی ہے فروخت نہیں کرنا قیمت لگوانی ہے فروخت نہیں کرنا قیمت لگوانی ہیں اپ منکا اٹھایا منکا اٹھا کے آپ سرکار جس وقت کو سرراف جوہری سونا چاندی تے موتیوں دا کاروبار کرنے والا اوندی دکان تے گئے موتی آپ نے پیش کیتا آپ نے فرمایا سرکار اس موتی دا مول کی ہے اس موتی دی قیمت کتنی ہے اون نے جس وقت دیکھا چھال مار کے اپنی جگہ تو اٹھیا حضرت امام ابو یوسف دے پےرا تے گیا آں میر مہربانی کری اس دکان تو باہر اگر جاویں تے بیچ کے جاویں جِننی قیمت آکھے گا میں دین واسطے پر ہور کسے نوں نا میں ڈو بیچ جدو پا می پیرا نو ہاتھ پا لیا مہربانی کر میم ویچ کے جا تہ جا مہربانی کر میم ویچ کے جا فرمایا استاد کا حکم ہے تن ویچ کے نہیں جانا صرف اور صرف لگوانی لگانی اہ آ گل یہ میری دکان دے اندر جتنا بھی جتنا بھی سامان پیا پاس موتی لے کے آیا ایک پاسے قیمت پوری نہیں موتی نو چکیا تھوڑی بار گاہ پچھلی گز تھوڑی سی کرتے کمان جی موتی گیا چلا کے باہر سٹیا آخر اتنے لیا روپیہ اتنے موتی نہیں چلے گا اتنے منکا نہیں چلے, چلے گا پر جس وقت میں جہ ہری دکان تیا سونا چاندی ویچن آ دی دکان تے گیا موچی کی موچی دی دکان کی اور موچی سنے موچی سنے موچی وی ہزار بھی ہونے پاس میری دکان پر لوتی دے دے, دے نہیں لگی. حضرت امام آزم حنیف بڑی قدر کی تھی. آپ نے فرمایا پتر تین ہال تک ایس سمجھ نہیں آئی کہ آ جڑا موتی موتی ایک پاسے موچی ہے دوسرے پاس لفظ بول رہا وا کہتے بھی اونچا نیچا ہونا نیچ ہونا, ہونا. میں کر آپ نے فرمایا وہ پترا ایمیا حالے تک تیرے دماغ گل نہیں آئی کہ جویں موتی دی موتی دی دا. جو ہر ہی نو پتا لگتا ہے دوسرے نو نت نہیں لگ سکتا اس طریقے نال جدو نبی دے دین دی گال تے علم دین دے قرآن و حدیث دی گل آئے کسے نیچ نو قدر نہیں ہو سکتی قدر ہوئے گی عظمت والے محمد مصطفیٰ دے مستفا غلام قدر ہوئے گی کر کے نیچ کے خوران پڑھنا بھی ہے کتنے پڑھے گی ٹچ تے کے قرآن کھول کے ایک پاس جی دوسرے پاس رب کا خوران آخ آئے کہ کتاباں سڑکوں نے کتاباں سڑکاں اُتے تے جتیاں سوک کے شوک اس دے اندر فیاں ہوندی تو پتہ لگدا اے کہ اس قوم نو کتاباں دے علم دی لوڑ اس قوم نوں جتیاں دی قران مجید پرخانے حمید یاد رکھو اس تلاوت جس دے نال پھلے شرح صدر فائدہ ہوے تے دل دا تعلق مال اعلی دے نال جڑ جائے جگ کا دے دے فکر ہو جی جگ کا فکر ہو فکر ہوا اگلے دن بخر اگلے دن بخرا, بخرا. بخرا. بخرا. بخرا. ایک بندہ فکر من بھی ہے یہ سارا کچھ آسالے کی پی دل پا کر پیسے کل ہے جدو جی کی جی سجن کا خط آ جائے نا سجن پیار ہے مسال دے دستا ہاں جانا چلتا ہے بس چوبر سامنے آختار ہو جائے بے قابو ہو جاتا ہے بندہ کچھ خوف, کچھ, کچھ خوف ہوں میں گلتے گل جی نہیں منگی میں پیغاب چنگا دیکھو ہے خوف بھی ہے مگر ایک ایک لفظ دل نو ٹھنڈ پہ ٹھہر سکون د اللہ کے فقیر لوگ یاد رکھو او مسار بھاوے دنیا دی دے دین مگر اونا دی دین کی درویش دنیا, دا دنیا دا او و محبوب جہاں منی دے گندے قطرے بنیا خیر حسن مٹی بن جانا ہے تے اس تا حسن خاک دے اندر مل کے تے خاک ہو جانا سجنا یہ درویش اگر ان کا خط تے تو لذت لے کے تے محبت نال پڑے تے قرآن باری آوے، تیر تیری توجہ کاروبار آلے پاسے خوران پڑ لفظ پڑھاں گا تے میرا کاروبار سوکھا ہو جائے گا ستھرا ہو جائے گا تے پھر قرآن کھ برابر ہاں قرآن جا مست ہو جا خرک ہو جا ایک, ایک لفظ پڑھ اس نیت کے محبوب حقیقی دے خط نے جڑے اللہ رب العالمین نے اس محبوب حقیقی نے اپنے یار دے واسطے نال ساڈے ول روانہ فرمائے نے اس محبت نال پڑھ اس پیار نال پڑھ اس عقیدت نال پڑھ اللہ رب العالمین فرماوندا ہے ونزلنا আলাইک الکتاب تبیانا لکل شیء یہ وہ کتاب ہے کہ ایسا ہر شے دی تفسیر اس کتاب قرآن مجید دے اندر اتار چھڑی ہے کو نہیں آئی ہے توجہ اے نا بولو سبحان سجلو یہ مبارک کا مطالعہ کرنا کرنا ہے کہ سور والے پاسے نہ ہو گل والے پاس ہوا رزیز کسی نتیجے دے لے جا گے خطاب لمبا نہیں ہوئے گفت دردو سبحان, اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ رب العالمين جل ماجدو الكريم قران مجيد فرخان حميد اندر فرماں دے سورۃ توبہ دے اندر 10واں مولا صالح جل ماجدو الكريم نے فرمایا اجعلتم سقایہ الحاج واماره المسجد الحرام اقمننا ونبي بالله واليوم الاخرہ وجاهد في سبيل الله لا سمعون لله والله لا مجھوز. مجھوز. اللہ, پک پک اللہ, اللہ علیہ وسلم پہلا گھر مسجد حرام. تو انتظام سارا انتظام تکایا بہت اچھا ہے اس وقت ابو جال وی گسے کردار ویکو ساڑا کردار ویکو آج تصو مسجد آرام رب کا یا نہیں مسجد آرام رب اگر مسجد آرام ساجیا کو گول گول کے پانے ہونے ہاں کیاسلان کرتے نے کم مسلمان کرتے نے نہیں کرتے پھر دسو آپ ہی انٹر لگاؤ ابو جان آخر ہوں ایک پاس ابو بکر اگو قول مسجد آرام اب رابطہ گھر رے انتظام کوئی نہیں انتظام نہیںام کرنا ستو گول علی پیلا جنابے والا غنی ہوتے نہیں پھلا پھر چنگے جانے کی, کی تھی خسم خدا دی کر کے آنا ربیل نے اس وقت فرمایا جان تلائی مارا تل مستی دل ہر فرمایا گھر پہ بعد تعلق پہلا میں کہنے آتا کر کے درب در المین جلام یہول کریم نے اپنے یار فرمایا قرآن مسجد یار پا رہا ہے اللہ رب قرآن مجید اندر الرما ہے اپنے یار اپنے حبیب نو جس وقت منافک نے مسجد بنائی ہے منافک مسجد بنائی ہے. دے ذکر واسطے اللہ اللہ ذکر و فکر ہوئے گا سونے تشریف لے کے آ رب نے فرمایا سونے اللہ تک آبا گا سونے تس مسیطے قدم رکھنا رب سونے تیرا گھر رب فرما میرا گھر ضرور ہے پر تیرے خراب نے میں اپنا گھر سمجھ ہی نہیں پو دیو, توڑھے دیو, قرآن مزید دوسری آیت والے قرآن دی آیات کا مطالعہ کرنے اللہ عرب العالمی سورت القلم قلم د جا سجوب ہے ماوا دھا باپ کے نا دے دے ہو سکتا ہے کسی دے باپ در رولا پردہ رکھے گا قیامت والے دن. او پردہ رکھنے والا ربلا نوی چلا من قریب جس ایک بندے کی گل کر ہے بندہ بھی چوتری ہے بندہ بھی سردار ہے بندہ بھی بڑا کرتا کرتا ہے تے بندہ بھی بہت بڑا ہے پر رب العال کریم جدو کرزبا دب نے چنگیا آزاد چنگیاں تھپیاں نے ادھر ویکو د آزاد چنگیا تھپیاں نے رب کا خزب اتنا روز رو پہنچا ہے رب کا گیا بندے نے جرم چھیرا کیا رب فرما یہ ہے چنگی فائیاں نے ادھر ویکو سورت الحب جدو کھولنے و کریم چوتری آئے رب چنگیا پی تھپتا ہے پتا کی رب نے تھپیا کیوں نے کتے دی قدر کی بن گئی ہے قیامت والا دن ہوئے گا لوگ نے ویکنا ہے ہوئے گا. عجیب نقشہ لوگا دے سامنے آئے گا ابو جان واضح فرماندہ والا تو فر کے کئی نو جنابے والا لطا تو پھڑ کے تو لے کے جا رہے ان کے پر دوسرے پاسے جگوے کے حران ہوئے جگ وی ہے ایک کتا نیواں جنت رہا ہوئے گا بندے ہو کے رو پر جدو رب دلیا نے وٹا ماریا رو کے آخری سونے وڈا کیوں مار دوں وہ تکے گا تاجا راج کھل جائے گا آگو کتے نے آخیا سی کتا ضرور اللہ میں رب دیا نال پیار کرا وا نتیجہ کی نکلیا وہ دو دے اندر ساہ گیا نے یار ددب نہیں پہ کتا پلیس پر وہ یارہ ددب کیا رب نے ساہ جنت فرما چھوڑی ہے لفظ دے لفظ دا یار دا مقام کی محبوب نہ پیار کن کردنا کردی میں جس وقت میرا نبی مدینے کو کلوتے نے کولو کے جس وقت طرح انگل اٹھائی نہ اس طرح انگل اٹھائی میں آنا ایک لکھ چوبیس ہزار روپیہ کروا قوما نے جدو میں اتراج کیا جب رب نے دیا مگر رب نے اپنی اپنے کلام سو میری طرف انگل کدے بھی رب نے گزرا رب نے کیا فرمایا تبت کے دبیلا جدو انگل میری گل یاد رکھے چانج کری نا بہت گا جلال آ جائے نا. ماں تڑپ کے آخری مرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے ہاتھ ٹان سدک جا رب نے فرمایا جبریلا پورا لے کے جا تبت یاد آبی لا ابو لاب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان سدے جان والے جد لڑائی ہوئے تو انداز میں لفظ نہیں میں صرف ترجمہ کرا گا اللہ تعالیٰ بمر آتو ان بڑی وہ ہم ہوں دی گٹھی سیر پہ چکی دے گلے دے آوے دی چکی جدو لڑائی ہو لڑائی کرنا کا ہوا جین کونچ ہے یا نہیں کونچ ہے جی کٹھی چکی ہوتی لکڑی انداز دوبارہ ان بوڑھی جن سے لکڑی چکی ہو میں لفظ نہیں بولنا چاہیے جدو یار اس وقت تہذیب دے دائرے دے رہن والا جگ دمینا بڑا بڑا بڑا تے بڑا خیر مہتسب ہے اور رب آتے آپ تو بار ہون تو ہو کے پر رب نے دس جب سڈے یار کی عزت دے اتنے ہر پا عزت والا تہذیب والا وہی ہوئے گا جڑا تہذیب تے عزت دے دائرے تار آ جائے گا آدھی آپ تو بار آ جائے گا تحذیب رہے گا کمی ہے اور عزت والا ہوئے گا ہوئے کرے گا دے گا سنا گا ہے تہذیبر پہلے پیر باو بیو فرماند نال ویارا سنگ نہ کریئے کل ناجنا لائیے کدے ہنس نہ ہوبل باوے موتیاں چوگی چگائیے پتی وہ تربو جنا ہوبل توڑ مکے لائیے رو گوڑے پھول وہ کدے مچھے نہ باہو پویں سہ بنا ہے گڑ پائیے go <laughs> اگر ذہن اندر دل دماغ بٹھال یہ گل دوبارہ پھر سن خورال ادب تیز بھی شہ ادب اگر بےدبی آ جے پھر بےدبی آ جے پھر نیکیاں بھی گنا بن جدب آ جے پھر گناہ بھی نیکیاں بن ج سجنے درویش بھی آ تا کر کے رب العالمین نے اپنے پیاروں چھپا ہے اے بخاری شریف ہے کتاب رکاطبا بتو کے اندر حدیث پاک میرے رب العالمین امین دلہ مجدہ خریم کا فرمان مدینے دے تاجدار نے بیان فرمایا فرمایا منایا جا نہیں جن بالحرب فرمایا بابے فرید ورگی میرے علی ورگی گلیاں ظاہری اکاؤ نظر آدمی سن ہاتھ پھیرتے سن جنابے والا بیمار شفاوا ہو رہی ہوں سن ادھر سجنا بدل رہے دے سن گلیا محلے پتا اور خالی نہیں سنوں دے ہر گلی ربلا نمینا رب دقیر بیٹھا دل نو پاک کر کے رب نام دیر سروا رب فکربد نہیں لبر رب دلیاں دشمنی کی جائے ان بےدبی کیبلا نویل کد فرما ہے ہاں فرما ہے, ہے, ہے, ہے, کر ہے, ہے جدو مکے اگر آ جا دین سچا ہے اصا تی منیا پھر ساڈے بارش نادل فرما دے ساڈے تترا کی بارش نادل کر دے اب تین دیا علیم سان آداب دے رب نا زمین فرمایا بہت وہ سونے انداب در تیرا بجو نظر آسان تیری خاتر فی الحال ادب نہیں دل کرتے سواد تو جو سجنا درخل کو لوگ سہانا ادھر ویخنا سجنا اللہ تعالیٰ دے اج ساری اکان تک کیوں گئے اور روحانی کمالات کیون ظاہر ہوندے او ولی ہر زمانے دندر ضرور ہوندے نے ایک لکھ جنابے والا سوالک ولی ہر زمانے دندر ہوندے پر ولی لوگ کیوں گئے رب العالمین نے خود لکا لیا ہے کیوں لوگ بیعت بن گئے لوگ آنچے اندر بیعت بھی آگئی اگر ولی ظاہر ہو گئے ولی ظاہر ہو گئے اینا بیعت بھی کی تھی اسا جگرو مکانہ ہے پر یار آئے ہے لکا لیا یہ بےدی نہ کر جگ ختم نہ ہو سلسلہ ٹوٹتا رہ جاوے وہ سجنا ہے سن میں اگر ادب آ جاوے اگر ادب آ جاوے پھر گناہ بھی نیکیاں بن جگر بےدبی آ جاوے پھر نیکیاں بھی گنا بن جائیں سجنا درد بولو نا سبحانند میرے سامنے جناب والا بخاری شریف بخاری شریف سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں بخاری شریف کتاب الحدود حدیث پاک سنیا جائے حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو تنتالی سجن دروے حدیث پاک ہے میرے نبی ایک صحابی ہے میرے نبی رق صحابی ہے مطلب میں کھول کے سمجھا گا گلت مطلب نا نبی علیہ سلا تو صحابی صحابی علیہ تو سلام دلہ ان مگر شراب پی ہے شراب پی دراب ہے جدو بھی شراب ہے جدو لگتے نے انے لگتے ہیں لفظوں رکھا جی کل دیا لگتے مار پی شراب پی پھر لگتے نبی وسلہ اتار الی ملی وسلم کد چلا رہو شراب شراب کی دی وجہ دیرے رسول انہوں دی انہوں نے انہوں سزا دیتی پو تھی ابھی اومن فامر ابھی فجو پھر انہیں شراب پیتی ہے میرے نبی دی بارگاہ پیش کیا گیا ہے فرمایا سزا دے سزا گئی ہے لوگ بیٹھے ہوئے نے لعنت کی تا برا بندہ برا بولیا ہے بولی آئے گال بندہ روزانہ شراب پیند ہے اللہ ہوئے آپ نے جدو آباد پہنچیے امام بخاری علیہ حضور پان سرکار اٹھ کے آ گئے آپ نے فرمایا لا تا لال تا خبردار اس نو برا نہ بولیا جائے جاننا رب اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ کے بولو نا سبحان اللہ گراہی نیکیاں بن جانا وہ یار ارخ شراب پی رہا ہے امل کے آ گئی ہے امل کے ادر ایمزوری آ گئی کہ وہ سزا مل رہی نے پر میرا وتیرے کا تاجدار فرمان ہے فرمایا میں یہ برا نہ بولیا جائے یہ اللہ ربلا لمی پیار کردہ ہے. اے رب العالمین لمین جلا مجدور گریب رسول پیار کردے رسول پیار کردہ ہے وہ سجنا اتو پتا لگے دل دا کا بخرس ہوا دل کا بخرس ہوا دل دل دل رکھنے والا ہواسے ہو جائے ہو کبھی کتا ہی ہو جاوے جا اونچ نیچ ہو جاوے نقصانی خواہش کی وجہ کوئی برائی کر بیٹھے میرے نبی نے اشارہ دیتا ہے او دے خبردار وہ دل بل وی خیا جائے وہ برائی وجہ کیمری کمزوری ہے اتنی عملی کمزوری ہے کہ شراب پیتا ہے, ہے پر میرا روی ہے اے اللہ, تے اللہ دے رسول نال پیار کرا در سمجھا میں جی حدیث ایک بار پڑھ لو ادھر ویخ لو یہ میرے سامنے اے بی بخاری شریف اسد بھی حدیث پاس لکھی ہوئی ہے میرا مدینے دا تاج تارے ایک بندہ سی میں دونوں دے آخری ٹوٹے پہلا سناوا گا پہلا ٹوٹا دونوں گا تاکہ نتیجہ میں رسول کریم اللہ آپ بارگاہ بار ایک بندہ اٹھیا ہے بندہ اٹھیا ہے انہیں کی کیا ہے او میں بعد سنانا وا جدو مندہ اٹھے آئے میرے نبی سرور سرکار دا صحابی الحق ینفق علی لسان عمر عمر بھی اٹھ پے ارض کر دینے سونے میں نو اجازت دے فا عدر باؤنو قاہو میں اندی گردر لہ دے ناما میں انو مار دے ناما حضور نے فرمایا دعہو سر دے لوں فرمایا فا انہ لہو اصحابنی حقی یحکورو یحکورو آہ دہس وسلم نے فرمایا فرمایا یار جانو جان دے فرمایا نماز پڑھ دیا جدو نماز پڑھ دیا نماز اپنی نمازاں ہولا جاننا ہے کہنا آخیا جا رہا ہے نبی یار آخیا جا رہا ہے سابئی کراس آخیا جا رہا ہے وہ سجنا ہے درویش تیریاں میری نماز ہوبیار ان نبی ریارہ دال نبی علیہ سلادو سلام گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تسان میرے یارو جتوں یہاں دنواد دیکھو گے تس آخنا ہے کہ ساڑی نماز کسی کھاتے دیا نہیں جتوں انہوں کے روزیاں پر دیکھنا ہے انہوں نے چلیا بل دیکھنا ہے انہوں کی عبادتوں پر دیکھنا ہے انہوں دیا تبلیغ پر دیکھنا ہے توس آخنا ہے ساڑی تبلیغ کسی کم دیا نہیں دے سڈے دروجے کم دیں نہیں اور ساری نماز کسے کم دیا نہیں یا رسول اللہ اے پھر بڑے دیار ہو گے یہ پھر بڑے ایمان والے ہو گے پکے جنتی ہونگے فرمایا نا نا نماز بڑی فرنگی روزے بڑے پر من من فرمایا تیر شکار تو نکل جان گے عبادت بڑی ہونگیاں پر تیرنا کوئی تعلق نہیں ہوے گا روزے کول بڑے ہون گے پر اسلام کوئی تعلق نہیں ہوے گا سونے اور دو ہدیس بڑی نے نتی، آپ نے تیزہ ایک پاسے جناب والے عملی بڑی کمزوری ہے شراب پی لیا ہے پر میرا مدینے دا تاجدار فرماندے کہ اللہ دی اللہ تعالی دے رسول اللہ پیار کردا ہے دوسرے پاسے دعا دے انجیاں میں کہ میرا نبی فرماندے او میرے یارو تھانوں آدیاں دعا دے انہاں دی دعا دے کہ ہاولیاں نظر آن گیاں او روزے میرا نبی فرماندا ہے کہ تھانوں دے روزے انہاں دے روزیاں دے اگے ہاولے نظر آن گئے پر پھر بھی دین تو کیوں نکل گئے ضرور سن پر نبی دے چکر دا حیا نہیں سی آخل یا محمد یا رسول اللہ او محمد او اللہ دے رسول رب دس بن رہا ہے پر بےدبی کن کر, کر رہا ہے عدل, آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کر پڑیاں نے, نے روزے بھی رکھے نے پر میرا نبی ہے تین تو نکل گئے نے نما کا فائدہ نہیں دے گی سجنے کیتے ہیں انہوں نے سجدے, کی نے انہ دے سجدے رب دے نہیں کریں گے سجنا ہے درویش جا میرے نبی آ یورے بارے میرے رسول نے فرمایا بولیا جے اللہ, اللہ تعالی رسول نال پیار کردہ ہے وجہ یہ سی وہ جدو میرے نبی دا لگیا ہو ہر ایک اپنا دکھ لے کے نبی دے دربار ہے. نبی نو دکھ سنا واسطے نہیں سی آس نیت نہ آ سوچتا رہتا ہے کہ کوئی چٹکلا چڈا نبی مسکرا پمل ہس پم نبی دے چہرے مسکرا جا جے وہ اس نیت نہ آتا ہے وہ سد کے جا ادھر ہیں یار دے دربار دا ادب نہیں رب نبی فرماند ہے ایمان تو نکل گئے وہ سجنا پر یہ در جنابے والا عمل دے اندر کمزوری ضرور ہے پر نبی دے دربار دا حیا گیا ہے رب نے املا و یار دربار سے ہیا بنیا اپنی کے کیر جانو گے مگر ہوتے دین فرمایا دین تو بالکل نکل چکے نکل چکے دوسرے پاسے آئی کمزوری ہے. پیار کرتا ہے مگر گھر یاد جس وقت لگ نا اللہ اور بلا گنا پاک کر دیتا ہے لہٰذا غلط مطلب دے نہیں نبی نہ بھی کٹور فمر کرنا ہو سلام بس سونے نو ادائی توجہ ہے بولو سب ہاں سجنا خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم ممی خنجر چلے کسی پر اور پے ہم سارے جہاں قدر ہمارے جگر میں تو جو ہے نا سجنا درد بولو نا سہارا یہی ادب سی یہ یدب سی جنوب جن حضرت آدم علیہ سلادو سلام کو بڑا آلہ مقام نصیب فرماؤ چڑیا ہے اور ابنیس ایسے کی وجہ سے مارا گیا ہے سجنا ادھر اپنے دربار دفاع ہو جا سڈے دربار رب لال امی نے اپنے دربار آئے اپنے دربار جنابے والا فرمایا دفا ہو جا نکل جاؤ کیوں رب دے پیارے ربر سی ادب نہیں سنا تم ددب نہیں سیتا رب نال نے فرمایا چل نکل جاتا ہو جاؤ کیوں گنا گار گدارہ گزارا کر سکنے آپ گزارا نہیں کر سکتے گستاخا گزارا نہیں ہو سکتا گستاخا یاریاں نہیں ہو سکی جتوں پہلی گل میں قدرت والا بھی جہاں تیریاں قدرتا ساری قدرتا مقابلہ نہیں کر سکی ساڈا ہی تیرے علم مقابلہ نہیں کر ہوں. مگر میرے بھی سوال, میرے بھی کچھ سوال و جرے رب نے بارگاہ بارگاہ کرنا ہوں. تیو پتا سی کہ میں شتا نہیں کرنی ہے میں سجدہ نہیں کرنا پھر واسطے بنایا ہے اگر تنا چڑیا ہے بنا من تو بعد جدو تین پتا ہے سی. کہ میں سجدہ نہیں کرنا تینو مکلطے بنایا, کیوں بنایا ہے؟ چلو مردود بنا چڈو اپنے دربار کیوں کڑی آئی؟ چلو کڈو میں محلت دے مہلت بھی دے چھوڑی ہے اگر میں مجرم میں مینو محلت کیوں دوں کیوں کر رہا ہے کریم نے فرما یہ دے دے علم والا بھی مننا ہے اور قدرت والا بھی مننا ہے پھر کیوں, کیوں کی ہیں شیطان بہارگاہ کیوں, کیوں, کیوں کرن والا ہندہ ہے پر جی فرید وے ہوں وہ بھی چڑھ جان وہ کیوں کی کرتے وہ مولا جو کر رہے ہیں چنگا رہا کر رہا ہے سونا کر رہا ہے سجنا دربے دعویٰ کیتا تھی قرآن مزید بھی, بھی سمجھایا مدیلے دے, دے فرمان دے بھی بھی سمجھایا ہے کہ جےد بھی آ جاتی ہے ادو پھر نیکیاں بھی جناب والا گناہ نیکیاں بھی گنا بن جانے تا کر کے رکونا رویند کریم خران مزید فرمانے در ادا سبحان اللہ فرمایا جے الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول قدهر بعضكم لبعض أن تحدث أمالكم وأنتم لا تشعرون میند اللہ نے جو کر اندر کدی مقام نہیں پا سکتے کدی حصہ نہیں پا سکتے انہوں نے بلا جدا مقام نہیں لگتا وہ جہاں ادب کرے آدمی نے پاوی کتے رب ہوب ان خطرہ دے چھوڑ دے وہ جان ادب گئے نے مقام پا گئے وہ سجنا درویش تریج دے اندر, ہو اندر, اندر جتیاں نہیں دیاں پر جا کے دی اندر شائع سن جگ اندر حکومت سن جگ در مقام سی وہ سجنا اج کور مال بھی ہے دولت بھی ہے سرمایہ بھی ہے مگر ہر تھان ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا وا اج مسلمان دیا قدرا نہیں رہ گئی مگر نہ قسم خدا میں خالی ہاتھ میدان چترتا سی رب لالمی امداد واسطے فرشتیا دیا خطانہ بھیج دل دال میدان چاہیے تو سنا چھوڑنا واضح بولو نا اللہ سجنا ادھر خدا دی کر سلطان محمود خزن اللہ تعالی آپ کی گل سنا سلطان محمود خزن اللہ تعالی, خضر بی رحمت اللہ تعالی آپ نے جدو سوم ناتھ کے مندر سومناتھ کے دے مندر کے نے سولہ حملے کیتے ہیں پر جنابے والا وہ مندر فتح نہیں ہو رہا علاقہ فتح نہیں ہو رہا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ابو حسن اسلام سنکھا ویلا فکیر ون جانے سن کہا رب ہے پر جیدوں انہ نے ہاتھ ہے رب نے موڑنا نہیں کم فرما چڑنا ہے اللہ ایدر ویخنا سلطان محمود خزروی رحمت اللہ تعالی آپ آل آل آب سرکار ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی آپ نے دربارے چائے ارض کردینے لجبال علاقہ فتح نہیں ہو رہے ہو اگے میں جیسے علاقے والوی جاندہ تھا میں قدم رکھ دا تھا بتانوں جنابے والا پاش پاش کردے تھا پر سو منات لے مندر والقیامہ علاقہ فتح نہیں ہو سکیا بڑا پریشانہ آپ نے اپنے, اپنے قوید اتاری میرے من کیا جی آپ نے اپنی قبیض اتاری ہے آپ نے فرمایا جا لیا جا واسطہ پا کے رب دی بارگاہ میں کر دے رب خالی نہیں موڑے گا حضرت سلطان محمود آپ نے جناب والا کورتا پایا ادی رات کا سجدے گئے اج تیری بار گا دیجیے سلطان محمود خزروی کلا نہیں آیا تیرے پیارے ابو الحسن خرقانی دا چپا لے کے آیا ہے مولا نال جنگ فتح دے, دے. آپ نے دعا کیتی ہے اگلا بہان آیا ہے سلطان محمود خزروی میدان چیا ہے کہ پاسے تلوار ہے کاجل موری واگ کچر کٹتا جان ہے تلوار اٹھتی ہے کتوں ڈگتی ہے آسمان تو تیجلی ڈگ رہی ہے بڑی بڑی رکھ داد رحمت اللہ تالال آپ آئے نے ابو الحسن خرخانی دربارتی در سونے کمیز واپس لا کام ہو گیا ہے سومنااتھ کا مندر فتح ہو گیا ہے حضرت ابو حسن خرکانی رو پے آپ نے فرمایا بڑا چھوٹا سودا حضور چھوٹا سودا کی آپ نے فرمایا آ جڑا کمی دے اس نو پا کے میں تحج ویلے رو رو اپنے رب رو مناتا اس نال میں کدے گنا نہیں کیتا اور رب نال میرا پیار یہ ہی راجا ہے اگر اس جبے دا واسطہ پا کے پوری دنیا دی فتح منگ جا رب نے پوری دنیا دی دے چھوڑ کی فتح پہلا یاد رکھ وہ بنے پر جیسے پھرتے ہوئے جیٹا تملہ بچا پیا ہوتا قرآن پیا پھر سونے تو میں برباد نو اس وقت ہی آل بابا جی میرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوم الا حسالت من فرمایا لوگاں جلی بورا بے قدرے لوگ نہیں قدر ہو میں آسمے پائے اگر میں گند کے ہاتھ ماریا گند کے لوگانے میں نے نیوہ سمجھ رہا ہے میں اپنی قدر بچا ہوا پاہ میں رب دا نہ رول جائے قسم خدا دی کر کے آنہا ایسا انسان روڑیاں تے رول ہے پر جیڑا روڑیاں دے رب رسول دے نہ دے واس سے تر جاتا ہے رب العالمین جاکتے انتر ہوندے نہ دا ٹنٹ گئی بجا چھڑ جائے کہ میرا دل پاک ہو جائے اندروں پریتی مک جائے میرا تعلق رب نہ جڑ جائے میں فری بن جاؤں میرے ہاتھ سے کرامتا ظاہر ہوجد نو بڑے سجنے کر میرا نام یار چیری ہوئی کر کے مقام پا نہ سجدے بغیر نہیں لبی پر اگر بلا چاہنا ہوں بلایت مسیطا دبنی روڑیاں پہلے لبنی وہ جہاں رب رسول روڑیاں نہیں چڑھ سکے مسیح کے در کے بلا نہیں لب سکتا وہ جنے اندر ہاتھ پانا ہے وہ جن پانا ہے رب فرمائے گا جی اس بندے نے وہ گند کی پرواہ نہیں دی سڈے کیتی کی پھر اصا یہ املا دی پروہ نہیں اساں دے اصا دل چند رو پاک کر کے اپنا بلی اپنا پیارا بنا لیا سجنا بولو نا سب <سؤال> ہاں کپڑے بچائیے کھانا کھادا کھانا جی جہاں گند ہے نیچ کدے بن گیا نیچ کدے بن گیا گند سٹنا ہو رہے گند گند سٹنا ہو رہے سٹنا ہو رہے ان دے واس تے اگے پچھے سجھے کھپے ماربر پتھر لگیا ہو گئے اللہ دا نام روڑیاں تے روڑا ہو ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے آنا ایک گل کی تیسی ایک گل کی تیسی ہائے ہائے وڈے لوگاں نے گل کی تیس استاذ صاحب قبلہ فرمایا تھی رب بڑا بے نیاز ہے پھر نالی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا, اپنی فرمایا. یار بڑا بے نیاز روڑی پر اینہ لا ادھر بھی ان سادی خاطر کر دا ہے دے عمل نہیں کردرتا وفادار بنے ر نہیں کرتا چڑھ کے گند چات مارن والا ہو بندہ نا دی عزت دی خاطر روڑی دے پھر بھی وہ کافر مارے پھر بھی وہ بئی مار مارے بے نیاز روڑ ہے پر اس کی رحمت روز ضرور لگ جانی ہے کر وہ رب سونا ضرور ایمان سے موت وی ادا فرمائے گا, تے نا فرمائے گا, تے نا فرمائے گا۔ میرے رسول نے فرمایا فرمایا قیا متعلق اندر القرآن جہاں قدر نہیں, نہیں, نہیں رہ جائے گی قرآن آ رہا قرآن پڑھنا پڑھانا شرم دار قرآن پڑھنے اور نظریہ بن جائے گا سر اس وقت رب تک خزم ہوئے گا رب قیامت پر پا کر کے لہذا سے, سے موت لینا چل آ پھر بوریاں چاکے روڑیاں پی آ جا اگر بلایا چل اگر چاہنا ہے دل پاک ہو جاوے پھر آ روڑیاں تے پیمان مارے گا اور تیل بھی اے جو پاک کرے جی کر بولو فرید ویسے پہلے جی کی ادبی کمزوری نے یارو تو بڑا جان ہوگی مگر جنت نہیں جا رہا تین اسلام نکل گیا نمازا ہے نماز پچھا نہیں سکیا بچا نہیں برباد رسول حیات یاد نہیں دربار رسول یادب ہے صحاب ہے روزے سے نماز تبلیغ کیا جائے پہلے سینے جاتی مار کے یار دا پیار دیکھا جائے اگر نبی ادب سے پیار پھر جی اگر نبی دا تے پیار نہ ہوئے شہرت نہیں جائے گی بھی ہوندہ ہی قبول دا یار دے دے جھکر والا بھی نےمایاں نے نکل جان گے جی تیر کمان تو نکل جاتا وہ بھی اللہ اللہ کر رہا یہ کرگر کیوں نکل گیا سونے سونے کیا تصا تندی مسیح سلادیس نہ <سؤال> توجونا درد النا سبحان اللہ! مسلم شریف دی حدیث پاک ہے کتاب الزہد کا مانا بنتا ہے فقیری دا باب اس باب دے اندر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے گل سنیا جائے اس باب دے اندر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے جی میرے مدی دے تاجدار بارہ ربی ال شریف نکے تو مدینے والے مکے تو مدینے وال جناب والا بچے نوجوان گلیاں نکل پے گلیا کے اندر نکل کے نعرے جناد محمد یا رسول اس وقت یار محمد نارے لار جا محمد مطلب کہ اس باپ حدیث جنر فکیری کا بھی کرا ہوئے گا فکیری پر حریف کی ہی ہے کہ صحابہ کرام میدان کر نبی کے نام سے نعرے مار رہے نے کیوں مدینے دے اندر یہودی بھی وستے نے انہوں ساڑے انہوں ساڑ واسے میدان چ کے نعرے لا رہے نبی عزت میدان مار کے قلید اندر پانسی کا بندہ پا لینا گاضی ملک متار حسین واگو ای فکیری آخیا جاتا ہے جو سجنا ادھر بولونا سبحان اللہ. ہاں سجنا ادھر میرے پکا فکیر جانزا گلام احمد کا مسئلہ بنے آپ گولڈنا شریف نکل لگے نا آپ مرید آیا لاجپالا کدھر جی چلے آپ نے فرمایا میں مرزے منادرا کرجپال تُو میں فقیر ہے اے مناظر کرنا مولیاں فکیریا نا میرے علی جائے گا بوتھا بند کر دے گا بوتھا بند کر کے دسے گا وہ جلیا بک ہاں بک بق نہ کر نبی کا پتر میرے جائے قرآن پہ جس نبی سینے نے جلال جمال بنا کے پیش ہے اگر سینے ان کا پیار نہیں ہوئے گا کدی قرآن کا جمال سمجھ نہیں آ سکتا قرآن اندر نہیں جا سکنے. بھی کر سکنا مصیبت نبی کا ذکر نہیں کر, کر سکنا بڈ دے وہ تین ٹوک دن گے وہ سجنا ادر ویک ہوا بھی انجے. رائے جدو نبیوں نے سلات و اسلام کے نام کا نعرہ ماریا گیا اپنے اپنے بندے نو قتل کر چڑیا سی میں پوچھنا وہ بے زمیرا اگر سادہ سمی انہوں دے رائے وینڈ دے اندر جا کے نبی نام کا نعر مارے قتل کر دیں، تو اللہ حوالہ کہ اندر بٹھایا ہوئے پھر تیرے میرے برگا کا انہوں گا تیرے میرے برگا کا انہوں گا خدا دی کر کر مسلمان ہر سعودہ ہاں اے اپنے تے نہیں کر سکتا مسیح دینا میرے نبی نے بھی دسیا اللہ, اللہ بادیا جی پہلے سینے دنوں کرن تو پالو بھی ذہن دے اندر رکھنا پائے گا رب دی توحید کرن تو پالو یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا پائے گا وہ تیر ہے قسمہ دی لوڑ نہیں پر قرآن جد پڑھنے آدھے یار دے جی لگ گئی بھی قسمہ پہ اٹھا نماز سلاد بھی پڑھ رہا ہے سلاد بھی پڑھ رہا ہے خود سلاد بھی پڑھ رہا ہے کیوں نہ میں رولا کر دیے ادانت پہلے جیری سلاد یہ کتنی لکھی ہوئی ہے رولا تو بولو سنال سجنا ادھر خسم خدا حوالہ پیش کربو تبو شریف دی حدیث حضرت جناب والا اللہ تعالی اللہ. جتو دے سجر دیان پڑھنی ہے سجر دی ادان پڑھنی ہے ادان پڑھن تو پالو جدو ادان کا ویلا ہوا کرنی ہے مولا خریش والے ایمان بھی دے دے اور اسلام کی دی خدمت دی توفیق بھی ادا فرما دے وہ دعائے کر دے سن سلا تو سلام دعائے دے وہ سارے مسلمان ہو گئے حضرت بلال قرشی سے دعا کر دے سن قریشی سارے مسلمان ہو گئے اصا ہونے حضرت بلال دی سنت دے اندر مدینے تاج تاجار واسطے دعا کر رہے کا کیا طریقہ کار آپ کا طریقہ کار تھی کہ آپ سرکار جدو آزان پردے سن دی دی جنابے والا اسلام کی توفیق اسلام دی نصیف نصیف فرما یہ دعا کرتے سن قرشیاں پتا لگا ازان تو پہلے تو بولو یا اللہ کر لا آد کرے آجے فوق النبی نبی کرنا لہجے دلال ایک دوسرے نو دو پکار لو یہ نہ پکاریا جے بگر نہ کیوں آئے گا اگر آواز یار کے دربار در روچی ہو گئی مدینے دے, دے دربار در روچی ہو گئی دے سارے, دے سارے, عمل ضائع ہو سارے, دے سارے ضائع ہو جاؤں مولا, مولا، انکار ان کی اک نماز ضائع ہونی چاہیے اندازہ لگا ایک پاسے نبی دربار کا ادب ایک پاسے پوری زندگی دے عمل اگر نبے سال مالا بڑیا نے روزے رکھے نے صدقات تو خیرات کی تھی ہے کیا مقام مدینے نے تاجدار دا کا فرمایا آواز اچی ہو گئی سارے مریض ہو جان گے سرور بھی نہیں دیا گے نہیں دیا گے تھن پتا بھی نہیں لگ دیا گے کیونکہ پتا لگا کہ بھی منگ لینی ہے یار کے دربار میں تھوڑی جی بےد بھی کر لیے سنبی نہ بھی قبول نہیں کریں بھی ن نام اس طرح ذکر کرتا ہے، نال ذکر کرے گا نال اپنا تعلق ذکر کرے گا، استاد محترم آئے جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے نہیں پر صدقے جاواں ایک غلطی اس مولوی دی پر مدینے کے نے کی گل کی تھی توجہ ہے نا اگر وہ کل بولو سبحان اے سونیا ایہی بخاری شریف ہے میرے مدینے کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المغازی دی حدیث پاک ہے تقریبا بخاری شریف کے چار یہ فقیر میں خود پڑی خوش خوش خوش خوش ہو سکتا ہے اور کے آئی میرے مدینہ نے نے فرمایا خزائن رب لال مجھ خزانے میں محمد روا دے, دے ہاں رب اللہ مجھول کریم چپنے کن پیار کردے رب العالمین تے خود فرماندہ ہے جیدوں پریاں جاننا تے ظلم کر لگو ولو انہم ازم علمو انفظہم جاہو رب دا کیتا ہے پر رب فرماندہ ہے سونے آ تیرے دربار والے آجان تاں کہ انہوں دی کانڈے ٹوٹ جاوے جیرے آخ دینے رب دا دربار ہو رہے نبی دا دربار ہو رہے جیرہ نبی دے دربار والے جاندہ ہے مشرق بن جاندہ ہے رب العالمین دسنا چاندہ ہے وہ بھولے نے ایمان والے اس گل نو جان دیں یار دربار بخرا نہیں ہے جرا محبوب دربار سے آ گیا جی جی دربار تا جی حضرت فرماند خدا خدا ہے دل نہیں دیا کوئی مفر مقر با خدا خدا کا یہی حدل نہیں اور کو مفل مکل جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں چلو آخر دن گل <سؤال> سنوا <سؤال> کے جی میں وعدہ کر رہا تھا جک میں بتی ڈگ لگی بولو سب درمیز ادب نال پیار آتا ہے کسم <سجنس> خدا کی کر کے آنا جہاں نے سینے <سجنس> درمی مدینے کے تاجدار کا پیار دیا سکو سینے ویران ہو جاتے ہیں اجر جانے اونا دے سینے برباد ہو جانے جنہیں سینے نبی پیار گیا اے اے اے اے اے اے اے اے خدا دکر کیا سینے مدینے بن جانے کا دل ایجنا بن جاتا ہے مالک تالا دل مالا دول تعلق جڑتا ہے دل ان ہوں خران مجید مالی کا لزول اندر دے سے ہو رہا ہوں سجنا درویخ نبی پیار تو بغیر نبی دیا نے اس شہر پیدا کیتا ہے رب لالمی مجدہ کریم نے سونے گل لگیا رب لالمی گلا مجہول کریم جنے یارا اپنے نبی یہ یاران دی بیان فرمائیے اپنے نبی دے یاران دی پہچان کیویں کروائیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشتا اشتا کچھ لوگوں نے تیرے کافراں تے تیر سخت نے رحماء و بینهم آپس وچ پیار کر دینے او کیڑے نے فرمایا بل دی نم آ سونے جڑے تری جھوک آسے پاس رے بل دی نم آ سونے جڑے تر نام جڑ گیا جنا جینا مرنا میرے نبی واس ہو گیا سی کے جنابے والا اپنے چاچے حضرت اباس نو بلاؤ لوا بلا کے آپ نے فرمایا ذرا میرے نڑے آؤ نے حضور پاک نے انہ موڈیا اپنے بادو نو رکھا ہے فرمایا مینو مسجد ندی والے چلو نوں مسجد والے چلو حضور پاک مدینے ہزور جی نے, نے فرمایا حضرت بلال کتنے اور بلال میرے نبی نے پروانا ہزور آ گیا ہے حضور نے فرمایا او بلالا دی دی اور بلال مدینے دیا گلیاں لان کرتے وہ نبی دے منت لو ہزور گو نکر نبی دربار چور پاک نے تو آخری گل کرنی ہے ہزور نے تخری گل کرنی ہے جنو ح بلال نے سنیا آخری گل تھی جدو گل آئی ہے وہ جی نبی کا روخ ویس کے جین والے نے نے جن لفن سنیا ہے ہزور نے فرمایا آخری گل کرنی ہے حضرت پلاؤ دکھا موہن ہزور نے فرمایا چل میری گل پوری کر دے حضرت بھی چواسو جاری ہونے ہائے ہائے سجنا کیا پیار ہے نبی یار ہزور نے بھی سات بات کی گل ایک گا سنا کہ واپسی واہ باپ ایک میرے نبیلا یار ہے اپنے گلام کو بہت ہوا ہے اپنے گلام دمل دیکھی جا رہا ہے گلام دجپالا تیری مل مبے خنائن مبے خنائن کی اپنے فرمایا فرما دا دی دی ثوڑیاں ثوڑیاں احشان احشان نبی کا یار فرماند ہے فرمایا اکھاڈ محبوب دکھا نال تھوڑی تھوڑی رکھ دیا نفز بولنے سن اکھا بچوں نیل بگ پے صاحب اویا ہے اکاں تبی نہ ہو گیا ہے بخلا نظر جو نہیں آ دے دیوانے جو جوڑ گئے او قسم خدا میکپ خدا میک اپ ہے رب رسول نال پیار ادو جڑا ہے وہ جد فیشن ٹائم جدو سرخیاں ٹائم جڑا سرخیاں دیکھ کے اپنا دل دے بے دل نبی دے دربار دے قابل نہیں ہونا جڑا بے رنگ برنگے کپڑے ویچ کے لڈو پڈو نبی دا پیار نہیں لب نبی دا پیار ہی لب جی سیر ہوسن اپنے ہو, ہو سامنے آ جائے وہ اکا فیل لو کیسا ان اکا نو یار دے دیدار واسطے رکھا ہے رب اپنے یار کا بخرا نصیب فرما چڑ دے سجنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ بلال فرمانے نے صحاباء کرام کوئی اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے کوئی اپنے بچیاں کول بیٹھا ہویا ہے کوئی اپنی فصل دے اندر کم کر رہا ہے خیر جنوں این گل کنا دے ہے حضور نے آخری گل کرنی ہے انہاں نو اپنا اپ یاد نہیں رہ جاندا طور کے مسجد نبوی والا گئے نے حضور پاک سرکار دے سامنے یاراں دا ہجوم لگیا ہویا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے حضور نے فرمایا میرے یارو قوارہ اج محمد دین مکمل کر کے جا رہے Thank <laughs> you. محمد دین مکمل کر کے جا رہا ہے پھر حضور نے ایک بھی گل کیتی ہے سا میں کرم دے دل حف بچا گئے نے حضور مدینے دے تاجدار نے فرمایا اوہ oh, میرے یارو اگر کسے نے کسے دا دل دکھایا ہے کسے نے کسے نوں پریشان کیتا ہے او ایک دوسرے کول بدلے نہ لوے ایک دوسرے نوں راضی کر لوے جڑا قیامت والا حساب ہوئے گا بڑا ڈٹا ہوئے گا بڑا سخت ہوئے گا بڑا ہولہ گا گل ہو رہی ہے تھی مدینے دے تاجدار نے لفظ بولے نے آپ نے فرمایا میرے یاروں جیس نے میں محمد دے کلو بندلا لینے میں محمد کی کول بھی تھا میں محمد دے کلو بندلا لگو وہ جنو انہی گل ہوئی ہے صحابہ اکرام جک نم دم بخد ہو گئے حضور نے کنج دگل کر دیتی ہے وصد کے جامعہ حضرت اکاشا کھڑے ہو گئے حضرت اکاشا کھڑو گئے آپ نے عرض کی تیل جبالا میں بدلا حضور نے فرمایا تہا بدلا نہیں ارد کر د جپال آ فلانی جنگ کا موقع سی میں اپنی سواری تے سوار تھا میری سواری سب باہر نکلی ہے جناب نے کوڑا میری سواری نو ماریا ہے وہ کھوڑا میرا لگ گیا تھی آج میں اسے کوڑے نہ بدلا لکھا دے قرآن اتار اوہ اے دروی حضور نے فرمایا او سلمان فارسی کتنے خضور حکم ہوئے فرمایا میری بیٹی سا سہارا گھر دے دل او کو کوڑا پیوئے او کوڑا لایا او سजना کون زہرا ایک گل کر جاواں کون زہرا قسم خدا دی میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے حدیثان دیاں کتاباں دے اندر آیا ہے جدوں قیامت والا دن اوے گا لوگ جناب والا کوئی بھی اپنے منہ دے بال جاندے ہون گے کوئی تے جناب والا اپنے مٹھے دے بال صحیح ٹھیکے جنابرا جناب والا ماشر دے میدان وچ چلتے ہون گے گناہ فاسق کا رنگ جاندے ہوں گے اور رب دے پیاریاں ماں سے سواری آنگیا فرمایا جیری سواری میرے واسطے آنی ہے میں سوار نہیں آوا گا میں اپنی بیٹی فاطمہ دے نئے گا فرماپ نے فرمایا میری بیٹی سارا پاک سے گھر ہے فرمایا لے کے آو حضرت سلمان فارسی گین آپ نے دروازہ ہے سارا پاک نے فرمایا منتقل باب دروازہ کے جی میں کوڑا بیڑا لینا آپ نے فرمایا خیر کوڑے نو کی کرنا ہے کی بی بی جی نبی جس نے قرآن پڑھنا سی وہ مسلے ستا پیا حضرت امام حسن آپ بھی مسلے اتنے ستے اٹھایا ہے اٹھا کے فرمایا او میرے لڈ لو آ کوڑا لے جاؤ نے تے نانے نے بدلا دینا ہے وہ میرے پترو تگا دے اندر ہے جرے کرنار کا اپنا خبردار اپنا اپنا جسم توٹے توٹے جے پر حضور دے جسم نو تکلیف راؤن دیا جے اپنے نانے دسم نکلیف راؤن دیا جی وہ دزاد آئے نیو کا شاعر خلو گئے ارد کر د چاچا وہ جنا مار نہیں سن مار رہے اب چھوٹے ضرور ہاں پر دے اندر اس شیر دا کا خوا خیبر ہاتھ پاوے دے کے رکھ سڑتا ہے وہ کھیڑ کے رکھ سڑا ہے رگ ادھر ویسنا سجنا توجہ تبج حضرت نے فرمایا نا میں بدلہ مدینے لینا حضرت ابو بکرا شا تیا تو مار, مار کے ساڑی چمڑی افر دے پر ہزور ن تکلیف نہ آخے نان نہ بدلا مدینے د دار دے مدینے تاجدار کو ہے حضور پاک مدینے دے تاجدار وفا کر گل میری بھی سن کے جایا جائے دے بارش کے دے نسنا بجنا نہیں تو جو سجنا دراز بولو نا در سبحان اللہ ہاں سجنا دربیخلا سرجوان مدینے حضرت جناب کو بدلا لے حضور نے فرمایا آ جاتے میرے کو بدلا لے لے حضرت میرے نبی قریب گئے آپ نے عرض کی الج پالا وہ وجدوں جناب دے میں کوڑا مارا سی میرے جسم سے لباس نہیں سی میرے جسم دے کپڑا نہیں اگر کپڑا ہو گا ہوا بدلا پورا نہیں ہونے جسم ہٹاؤ نا جنو ہزور نے اپنے کپڑے کے دھاگے نو کھولیا ہے اپنی کمیز دے بٹن نو کھولیا ہے صابے کرام دیا چیخا نکلیاں حضور کا جسم ننگا ہویا ہے جناب والا حضرت خترے کے ودے نے آپ نے گوڑا آئے نبی دے جسم, جسم نا چمڑ گئے حضور نے فرمایا وہ بدلا کیوں نہیں لینا ہے ارد کی دیا سونیا بدلے دا بہانا سی بہانا چنابر چناب حرام ہو جائے ہزور نے فرمایا یار او میرے یار آپ نے اپنے یار وال فرمایا یارو وہ جن جنتی ویخنا ہوا شا رب نے جنت دے سجنا درویخ اصل کمال ہے دل نو لینا قسم خدا دی کر کے دنیا دے پیار کو دل نو کا رب لمینات دل کچھ دے چڑھا ہے اے گل میں کیوں تھی تھی ہے وہ سجنہ اے درویخ میرا مرشد کریم ہے توجہ ہے میرا مرشد کریم رجبال اے جری گل سنا لگیا ہوں اے گل اپنے کولوں نہیں سنا لیا ہوں قاری محمد یار جناب فی الحال حضرت سہم کی بلادہ مخالف ہے وہ بیان کر گئے ہیں آندہ ایسا حضرت سہم کی بلادہ بارگاہ دے اندر بیٹھی ہوئے ایساں تعلیم دے بڑے بڑے بڑے افسر آ گئے نے پاس کرنے واسطے آئے نے مراقٹر کرنے واسطے آئے نے پر جدوں سامنے آ کے بیٹھے نے انہوں نے گل نہیں آئی خاموشی بیٹھے رہے اور نیمی سیر پا کے ٹور گئے تیرے کوچے سے نکلے ہم بڑے بیاب روح ہو کر اثار کی دیلہ جبالہ اوٹے منادرہ کرنے سل جواب نہیں آیا خموشی نال پیشا کیوں ٹور گئے نے آپ نے رو کے فرمایا یارو میں دلتے نگاہ پاکے ہر شہی تک لئی تھی گھر کے ٹھو ہاں اچھی تصدیق بھی کر لیا گے ملا صاحب منڈی احمد آباد کے نی قوم کے لوہار نے او بیان کر دے میرا بہ ہوا اسا جدو فکر والے پاس آئیں ہاں سارا جہرا پرانا مرشد مرسدی وہ بے خیرت سی وہ دین کی خیرت نہیں سی اصل انہوں چڑیا ججپال مرشد لڑ لگ گئے ہاں جدو لے لگے آ کے پہ آج پال <سؤال> والے دلیل وہ سونے تائیے ہوں اگلے تانے مارتے نے پیر نو چڑیا جی ہوں جنابے والا گن پا سید جلال چایا ہے نبی کا پتر بولیا ہے علی خون جوش آیا ہے آپ نے فرمایا اگر انہیں گن پائیے گڈ گند دیتی اللہ <سؤال> تعالیٰ نصیب فرماوے